جنہوں نے اپنی دہ کو کھیل تماشا بنا اور دنہ کی عزت نے انہین فریب دیا تو آج ہم انہین چھوڑ دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کے ملمی کا خیال چھوڑا تھا اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے